قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زند باللہ من الشیطان آبادی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 أُتْلَىٰ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ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 لسندین ول مکول ملدی جیل علین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 فلینک مین و مین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 اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا یارو خودی سے باز بھی آو گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یا رو خود سے بات باتل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو میں ڈوبتے آخر کدم بسک اٹھاؤ گے یا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سباز. کیوں کر کرو گرد جو ہے ہوش کر کے سناؤ گے یا نہیں اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں یارو خود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 رات نو ٹا بجے ایف ایم ہنڈریڈ سیون پر پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ پروگرام اتوار کی سب رات آٹھ تا دس بجے ایف ایم ہنڈریڈ سیون پر اور اسی طرح دوسری فریکوینسی پہ رات دس تا بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ اس پروگرام کو اسماعت فرماتے ہیں سمعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے موقف کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے جس میں مختلف موضوعات ہیں یعنی کہ صداقت حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ وسلام ہے اس میں اس پروگرام میں مختلف وقتوں میں آپ کی خدمت میں طریقۂ اسلام پر بھی پروگرام پیش کیا جاتا ہے اسی طرح فقہ احمدیہ یا اسلام انویسٹ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے مختلف موضوعات پر آپ اس پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ تحریرات حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مسیح محدود علیہ السلات و اسلام ہے اس پروگرام میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک کتاب جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ہے اس کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرتے ہیں اس میں جو مضامین ہیں وہ پیش کرتے ہیں یا کوئی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوں اور آج کی تحریرات کے حوالے سے یا عمومی تحریرات کے حوالے سے آپ اس پروگرام میں اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں سامعین جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے جماعت احمدیہ کے موقف کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس پروگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی بحث یا مباحثہ کیا جائے بلکہ اس پروگرام کا صرف یہ مقصد ہے کہ ایک دوستانہ رنگ میں آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ضرور آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مکرم غلام مصبت بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں آپ پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا ہیں اور جماعت احمدیہ کے مبلک ہیں ان سے میں دعوت دے. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا آغاز کریں جی غلام مصباح صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم اللہ مسلّلّہ محمدن محمد و علّہ علیہ محمدن وبارک وسلم انّّاَََََََََََََََََ حمید و مجيد جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا ہے کہ آج کا پروگرام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ماؤد و امام مہدی علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے ہے اور اس میں عام طور پر ہم حضور کی کسی کتاب کا تعارف کراتے ہیں لیکن آج پھر ہم ملفوظات میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے ملفوظات وہ تقریریں یا زبانی درس ہیں جو حضمسی علیہ السلام نے دیے اور ان کو پھر نوٹ کر لیا گیا اور بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا تو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو حصہ ہم نے چنا ہے وہ ملفوظات جل چار صفحہ چار سو چورانوے ہے جب حضرت مسیح علیہ اسلام اکتوبر انیس سو پانچ میں دہلی کے سفر پر تھے تو وہاں مختلف لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہے تھے احمدی حضرات بھی اور غیر احمدی حضرات بھی کثرت سے تو یہ ملفوظات پچیس اکتوبر سن انیس سو پانچ ہے اس میں مسیح موت کو ماننا کیوں ضروری ہے سے لکھا ہے کہ چند مولوی اور طلبہ آئے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن اور رسول کو مانتے ہیں آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا انسان جو کچھ صلّہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب معاشیت ہو جاتا ہے ایک ادنا سپاہی سرکار کی طرف سے کوئی پروانہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نا ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر عدول حکمی اللہ تعالیٰ کی ہے خدا غیور کا ہے اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اس کے تمام مسالے کو پاؤں کے نیچے کچلنا ایک بڑا گناہ ہے کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے بمبئی کے ایک یہودی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہیں وہی صفات ہم بھی مانتے ہیں تیرہ سو برس سے اب تک ان یہودیوں کا وہی عقیدہ چلا آتا ہے مگر باوجود اس عقیدے کے ان کو سور اور بندر کہا گیا ان کی خلاف تعلیم اعمال کی وجہ سے قرآن کریم میں صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا انسان کی عقل خدا تعالیٰ کی مصلحت سے نہیں مل سکتی آدمی کیا چیز ہے جو مصلحت الٰہی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے خدا تعالیٰ کی مصلحت اس وقت بدی ہی اور اجلاع ہے اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا تو ایک شور برپا ہو جاتا تھا اب اسلام کو اب ایک لاکھ مرتد موجود ہے اسلام جیسے مقدس متحر مذہب پر اس قدر حملے کیے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں بعض رسالے کئی کروڑ تک چھپتے ہیں اسلام کے برخلاف جو کچھ شاع ہوتا ہے اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مر ہی گئے ہیں اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا فرآ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے انیس سو سال سے شور مچا رکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور ان کا دین اب تک بڑھتا چلا گیا اور مسلمان ان کو اور بھی مدد دے رہے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ میں بڑا حربہ یہی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب خیال کرو کہ عیسی کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے اور دوسرے انبیاء کی مانند وفات یافتہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے ذرا چار دن فوت شدہ مان کر اس کا نتیجہ بھی تو دیکھ لیں میں نے ایک دفعہ لدھیانہ میں عیسائیوں کو اشتہار دیا تھا کہ تمہارا ہمارا بہت اختلاف نہیں تھوڑی سی بات ہے تھوڑی سی بات ہے یہ کہ تم مان لو کہ عی فوت ہو گئے اور آسمان پر نہیں گئے تمہارا اس میں کیا حرج ہے اس پر وہ بہت جھنجھلائے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مالنے کی عیسی مر گیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آئے دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا دیکھو خدا تعالی علیم و حکیم ہے اس نے ایسا پہلو اختیار کیا ہے جس سے دشمن تباہ ہو جائے مسلمان اس معاملے میں کیوں اڑتے ہیں کیا حدیثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے اگر میرے ساتھ خصومت ہے تو اس میں حد سے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو جو دین اسلام کو نقصان پہنچائے خدا تعالیٰ ناقص پہلو اختیار نہیں کرتا اور بجوز اس پہلو کے اور بجوز اس پہلو کے تم کسرے سلیب نہیں کر سکتے تو یہ وہ ذکر ہے اس میں ایک مکالمہ بھی پھر کا شاع ہوا آگے جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک مولوی صاحب مخالفین کی جماعت میں سے اٹھے اور پھر سوالات شروع کر دیے تو اس ان سوال اس سوال و جواب کو بھی ایڈیٹر ایڈیٹر الحکم نے یہاں درج کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ایک مولوی صاحب نے سوال کیا جن روایات سے حدیثہ علیہ السلام کی زندگی ثابت ہے ان کو کیا کریں مسیح محود علیہ السلام نے فرمایا جو روایت قرآن اور حدیث صحیح کے مخالف ہو وہ قابل اعتبار نہیں قول خدا کے برخلاف کوئی بات نہیں ماننی چاہیے اس پر مولوی صاحب نے سوال کیا جو وہ روایت اور اگر وہ روایت صحیح بھی ہو تب تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیا جب کول خدا اور کول رسول کے برخلاف ہوگی تو پھر صحیح کس طرح خود بخاری میں متوفی کا کے معنی ممیتوں کا لکھے ہیں یعنی متوفی کا ممیتوں کا یعنی میں تجھے موت دوں گا عزیث علیہ السلام کے حوالے سے مولوی صاحب نے سوال کیا ہم بخاری کو نہیں مانتے اور روایتوں میں مسیح کی زندگی لکھی ہے قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کے مسیح زندہ ہے مسیحم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تمہارا اختیار جو چاہو مانو یا نہ مانو اور قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حدیث علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کتاب اللہ اور احادیث سے کے مطابق یہ بات ہے جس کے کان سننے کے ہوں سنے قرآن اور حدیث کے مخالف ہم کوئی روایت نہیں مان سکتے پھر مولی صاحب نے سوال کیا یہ کس نے لکھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلاف روایت ہو تو نہ مانو امام بخاری نے بھی غلطی کھائی جو متوفی کا کے معنی ممی کا کر دیے مسیح مد علیہ السّلام نے فرمایا اگر بخاری نے غلطی کھائی تو تم اور کوئی حدیث یا لغت پیش کرو جہاں وفات کے معنی سوائے موت کے کچھ اور کئے گئے ہوں مولی صاحب اچھا حلتیسہ علیہ السلام نے تو فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا ہے آپ کے ساتھ فرشتے کہاں ہیں مسیح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں جو یہ فرشتے تم کو نظر آ جائیں گے تو یہ گفتگو ہوئی اس پر آگے پھر مولو صاحب نے پھر یہ بھی سوال کیا تو وہ زینہ وہ یعنی وہ سیڑھی کہاں ہے جس کا ذکر آیا ہے کہ اس پر سے حدیثہ علیہ السلام اترے گا تو مسیح محدود علیہ السلام نے فرمایا کہ نزول کے یہ معنی نہیں جو تم سمجھتے ہو یہ ایک محاورہ ہے جب ہم مسافر سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں اترے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان سے کہاں اترے تو اسی محاورے کے مطابق حتیثہ علیہ السلام کا نازل ہونا لکھا ہے تو یہ وہ گفتگو تھی جو دہلی میں ایک وفد جس میں کہ مولوی حضرات اور چند طلبات تھے ان کے سامنے مسیح سی علیہ السلام نے بیان فرمائی جی بہت شکریہ بہت شکریہ غلام مشف صاحب آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا سامعین پروگرام ریڈیواہ احمدیہ جیسا کہ آپ کے پہلے خدمہ مرض کیا گیا ہے اس پروگرام میں ہم تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں جیسا کہ ابھی غلام مصبت صاحب نے چند تحریرات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان تحریرات کے حوالے سے یا دیگر عمومی تحریرات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 4164106522 4164106522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 سامین جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے اس پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ رنگ میں تبادلہ خیال ہے اور آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانا ہے آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہو کر سوال کریں اور لیکن یہ درخواست کی جاتی ہے کہ یہ وقت بحث یا مباحثے کا نہیں ہے اگر آپ سوال پیش کریں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دیں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ جائے تو آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو کر دوبارہ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کا فون نمبر 4164106522 ہے اس پہ آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے سوال پیش کر سکتے ہیں غلام مصباح اس وقت بذریعہ ای میل ایک سوال ہم تک پہنچا ہے جو اس موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن آ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر ہم جواب دے دیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وٹ از دی کانسیپٹ آف شورا کاؤنسل ان جماعت احمدیہ شعا کا جماعت احمدیہ میں جو کانسیپٹ ہے وہ اگر آپ ذرا بریفلی بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی جی کہ اسلامی طور پر ہم شعرا جی جی یہ جی جی جی. جو شورا کا ذکر ہے اس کا خود قرآن کریم میں حکم آیا ہے حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے و شاور ہم یعنی گو کے اللہ تعالیٰ کی وہی کے مطابق آپ ہر وقت ہدایت پاتے تھے اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ایک مفید چیز کو بیان فرماتا ہے کہ اے نبی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا کر اور جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے بھی پوچھا کر تو ہاں اس میں آگے پھر اختیار نبی ہی کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فائدہ اعظم علی وکلّہ یعنی گو کہ ان سے مشورہ تو ضرور پوچھ لیکن اس مشورہ لینے کے بعد تیری جو بھی رائے ہو خواہ اس مشورے کے مطابق ہو یا تجھے ان کا مشورہ جو ہے وہ زیادہ پسند نہ آئے تو اور تو اپنی رائے جو ہے وہ زیادہ درست سمجھتا ہو تو جو بھی تو فیصلہ کرے فتوکل اللہ تو عزم کے ساتھ اس کو شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ پر توقل کر تو یہ شعر یا مشاورت کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے پھر اس حکم کی تعمیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اہم مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی جنگ خندق کا موقع تھا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے تو مختلف تجاویز ہوئیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہی کی مشاورت تھی کہ خندہ کھو دی جائے جنگ عہد کے موقعے پر بھی مشاورت ہوئی اور دشمن کے آنے کی طلاق پر حضور نے فش مشوعہ مانگا کے مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں یا باہر جا کر مقابلہ کریں تو اس پر اکثریت کی یہ رائے تھی کہ باہر جا کر مقابلہ کیا جائے صلحدیبیہ کے موقع پر مصالحت ہو گئی معاہدہ ہو گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں صحابہ اس معاہدے کو ماننے اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم این دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں مکہ کی تو ہم ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اس کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاہدہ کر لیا تھا آپ نے کہا کوئی بات نہیں اگلے سال آ کے کر لیں گے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی یعنی ہر صحابی جو ہے وہ اس جوش سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں اسی سال عمرہ کرنا ہے تو حضور نے اپنی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ جو قربانی کا جانور لائے ہیں وہ باہر ذبح کر دیں تو آپ کی اتباع میں آپ کو دیکھ کر سارے لوگ وہ یہیں ذبح کرنے لگ جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ مشاورت بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی تو اس قرآن کریم کی تعلیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں جماعت احمدیہ میں یہ نظام موجود ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی اپنی مرض سے شعرا جو ہے اس کا انعقاد کرتا ہے سال میں ایک دفعہ اور اس میں اس ملک کے رہنے والے احمدی کسی جو ہے وہ اپنی تجویز اپنی رائے تحریری شکل میں دے دیتے ہیں جو ہوتے ہوتے مجلس نیشنل مجلس شرہ تک پہنچتی ہے جو پھر اس کو حضرت تمیر المومنین خلیفت المسیح کی خدمت بھجواتے ہیں تو جو بھی اس کے مطابق اگر کوئی پہلے انتظام موجود ہے کوئی پہلے اس پر بات چل رہی ہے کسی اور پہلو سے تو ان کو یہ ذکر آ جاتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے پہلے موجود ہے اور اگر کوئی ایسی نئی اور مفید بات ہے تو اس کو پھر شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ ہے شورا کا نظام جماعت عمدیہ میں جو ہر سال الحمد منعقد ہوتی ہے اور ہر ملک کے نمائندے دور و دراز علاقوں سے آتے ہیں اور نیشنل میسر شعراء میں شامل ہوتے ہیں جو دو دن چلتی ہے اور اس میں یہ معاملات جو ہیں ڈسکس ہوتے ہیں اور اپنی سفارشات خلیفت المسیح کی خدمت میں بھجائی جاتی ہیں اس کے بعد جس قسم کی بھی ہدایت آئے اس کے مطابق پھر اس پر کام ہوتا ہے جی بہت شکریہ غلام مشورہ صاحب آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ذاکم سامن پروگرام ریڈیو احمدیہ اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا ٹول نمبر ہے ون ایٹ فائیو اگر آپ بذریعے ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پہ اس پروگرام کو آپ لائیو سن سکتے ہیں اور وہاں پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے زمین ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور موضوع تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مسیح محدود علیہ السلّۃ والسلام ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو سوال پیش کرنا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر 4164106522 ہے جی غلام مصباح صاحب جی یہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا سفر دہلی جو انیس سو پانچ میں ہوا اس موقع پر میں نے بتایا کہ حضور جتنے دن مقیم رہے دہلی میں مختلف وفد آپ کی ملاقات کے لیے آتے رہے چنانچہ ایک مولود صاحب جو ہیں ان کی آمد کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین صورت حج میں ہے لیکن آپ نے اپنے فرقے کا نام احمدی رکھ دیا ہے جو اس قرآن کریم کی آیت کے برخلاف ہے اس کے جواب میں حضمسیحود علیہ السلام نے فرمایا اسلام بہت پاک نام ہے اور قرآن شریف میں یہی نام آیا ہے لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اسلام کے تہتر فرقے ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے انہی میں ایک رافظیوں کا ایسا فرقہ ہے جو سوائے دو تین آدمیوں کے تمام صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں اسباج متحرات کو گالیاں دیتے ہیں اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں خارجی ہر تلی اور ہرتمر رض اللہ تعالیٰ کو برا کہتے ہیں پھر بھی مسلمان نام رکھاتے ہیں بلاد شام میں ایک فرقہ یزیدیہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور مسلمان بنے پھرتے ہیں اسی مصیبت کو دیکھ کر سلفِ صالحین نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تمیز کرنے کے لیے اپنے نام شافعی حملی وغیرہ تجویز کیے آج کل نیچریوں کا ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو جنت دوزخ وہی ملائقہ سب باتوں کا منکر ہے یہاں تک کہ سر سید احمد خان صاحب کا خیال تھا کہ قرآن مجید بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور عیسائیوں سے یہ قصے سن کر لکھ دیے ہیں غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے اس فرقے کا نام احمدیہ رکھا گیا تو حضور ابھی یہ تقریر فرما رہے تھے کہ انہی مولوی صاحب نے پھر سوال کیا کہ قرآن شریف میں تو حکم ہے لا تفر رکو. اپنے آپ کو تفرقے میں مت ڈالو حضور نے فرمایا ہم تو تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دور کرنے کے واسطے آئے ہیں اگر احمدی نام رکھنے میں ہتک ہے تو پھر شافعی ہمبلی کہلانے میں بھی ہتک ہے مگر یہ نام ان اکابر کے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی صلحہ مانتے ہیں وہ شخص بدبخت ہوگا جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرے اور ان کو برا کہے صرف امتیاز کے لیے یعنی دوسروں سے علیحدہ تعارف کے لیے ان لوگوں نے اپنے یہ نام رکھے تھے ہمارا کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم پر اعتراض کرنے والا خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے ہم مسلمان ہیں اور احمدی ایک امتیازی نام ہے اگر صرف مسلمان نام ہو تو شناخت کا تمغہ کیوں کر ظاہر ہو خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا ہے اور اس کا دوسروں سے امتیاز ہونا ضروری ہے بغیر امتیاز کے اس کے لیے اس کے فوائد مترتب نہیں ہوتے اور صرف مسلمان کہلانے سے تمیز نہیں ہو سکتی امام شافعی اور ہمبل وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس وقت بدعات شروع ہو گئی تھیں اگر اس وقت یہ نام نہ ہوتے تو اہل حق اور نا حق میں تمیز نہ ہو سکتی ہزارہ گندے آدمی ملے جلے رہتے یہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے یہ چار نام سے مراد وہ چار جو فقہ کے امام ہیں امام شافعی امام حمبلی امام احمد بن حمبل امام مالک اور امام ابو حنیفہ ان کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ یہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے اسلام ایسا مشتبہ مذہب ہو جاتا کہ بدتی اور غیر بدتی میں تمیز نہ ہو سکتی اب بھی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ گھر گھر ایک مذہب ہے ہم کو مسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر تفرقہ دور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریت والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تفرقہ ڈالنے والے بنے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ خود خدا ڈالتا ہے یعنی ایک نئی جب جماعت بناتا ہے نبی کو بھیج کر تاکہ کھوٹ اور جب کھوٹ اور ملاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ایک تمیز ہو جائے تو یہ وجہ بیان فرمائی کہ اور اس میں آگے آپ نے فرمایا کہ احمدی ہم نے نام رکھا ہے لیکن مسلمان ہونے سے انکار نہیں کیا جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو آر سمجھیں ان کو تو میں لانتی کہتا ہوں میں کوئی بدت نہیں لایا جیسا کہ ہمبلی شافی وغیرہ نام تھے ایسا ہی احمدی بھی نام ہے بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے تو یہ وجہ ہے جو حضور نے بیان فرمائی آگے فرماتے ہیں احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے اس واسطے کوئی نام ضروری تھا خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں تو یہ وجہ آپ نے بیان فرما دی کہ دوسرے تہتر فرقے مسلمانوں کے موجود ہیں تو ان کے الگ اپنے اپنے نام ہیں اور ہیں بھی وہ مسلمان تو اس لیے ضروری تھا کہ ان سے فرق کرنے کے لیے کہ ہم وہ مسلمان نہیں جو اس قسم کی بدعت میں یا مختلف خلاف اسلام عقائد میں مبتلا ہیں بلکہ ہم احمدی مسلمان ہیں جن کے یہ عقائد اور یہ تعلیمات ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ. اس میں پروگرام ریڈیو آپ نے دیا آپ کی خدمت میں جاری ہے اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو یہ پروگرام رات نو یا گیارہ بجے آپ کی خدمت میں ہوگا نو تا دس بجے اردو زبان میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ابھی ہمارے پاس اس پروگرام کے بیس منٹ قریباً رہ گئے ہیں اس کے بعد عربی زبان میں آدھے گھنٹے کے لیے اور, اور پھر بنگلہ زبان میں آدھے گھنٹے کے لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوگا سامعین اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر 18554106522 ہے اگر آپ بذریعے ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہماری ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کویشچن پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اس کا موضوع تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ ہے یعنی کہ حضرت مسیح محدود علیہ و اسلام کی تحریرات کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں ان کے مختلف موضوعات کے مطابق اقتباس پیش کیے جاتے ہیں یا کسی کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ سوال پیش کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون ہے جی غلام مصباح صاحب جی یہ بہت سفر دہلی آج کے پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مسیح السلام کا سفر دہلی جو انیس سو پانچ میں حضور نے کیا مختلف دنوں کی ڈائری ہے جو یہاں درج ہے اور محفوظ ہے بعض میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ غیر احمدی دوستوں کے سوالات کے جواب تھے بعض مجالس میں احمدیوں کو حضور مخاطب تھے ایک اسی سفر دہلی کی روداد ہے کہ حضرت مسیح ماحود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد بیان بیان فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے یعنی یہ جماعت احمدیہ ہے یہ اس لیے نہیں قائم ہوئی کہ صرف علیہ السلام کی وفات ثابت کرنی ہے یہ بات تو ان مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان آ گئی ہے ورنہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہ تھی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ ایک پاک دل جماعت مثل صحابہ کے بن جاوے وفات مسیح کا معاملہ تو جملہ موت رضا کی مانند درمیان آ گیا ہے مولوی لوگوں نے خام اپنی ٹانگ درمیان میں اڑالی لی ان لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملے میں دلیلی کرتے جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ہم کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ان کے سوال کے ساتھ پھر ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں موجود ہیں پروگرام السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جناب بڑی مہربانی یہ ہے میں نے کال نہیں کی ہے میں نے یہ بنیادی طور پہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ میں یعنی اہم لوگ ہیں اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا بنیادی فرق کیا ہے عقائد کے لحاظ سے نمبر ایک دوسرا میرا یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے بزرگ تھے یعنی مجھے نام نہیں آتا مرزا صاحب ان کو اگر آپ پیغمبر وہی ہوتی تھی تی, چھوٹا ساشچن یہ ہے کہ اگر وہی ہوتی تھی تو اس کون سا فرشتہ اس کا نام کیا ہے جو وہی لے کر آتا یہ پلیز میرے تین کے جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی جی بہت شکریہ جیا صاحب بہت شکریہ آپ نے دو سوال پیش کیے ہیں ہم ان کے جواب لے لیتے ہیں جی غلام اسفر صاحب پہلے تو بنیادی فرق اور دوسری یہ ہے کہ جو حضرت مسیح اسلام ہیں کہ ان کو وہی ہوتی تھی اگر ہوتی تھی تو کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا تھا دونوں ملے جلے سوال ہیں ٹھیک ہے جی, جی جی جیسا کہ ہم اپنے تعارف میں اور ویسے بھی ہمارا نام احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ مشہور ہے اور یہی تعارف ہم پیش کرتے ہیں اپنا تو ظاہری بات ہے کہ مسلم کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ احمدیہ جو ہیں وہ اسلام ہی کی ایک شاخ ہیں اور ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور پانچ ارکان اسلام ہیں کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ان پانچوں پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے علاوہ چھ ارکان اسلام میں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ ان ارکان ایمان پر ہمارا بھی اتنا ہی ایمان ہے جتنا کہ کسی اور مسلمان کا تو یہ وہ بنیاد ہیں جس کو ماننے کی وجہ سے کوئی بھی شخص مسلمان کہلاتا ہے باقی آگے یہ بنیاد ہے جیسا کہ میں نے بتایا آگے جو اختلاف پھر ہیں اس میں اس کی وجہ سے مختلف فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں سنیوں کے اپنے عقیدے ہیں شیعہ حضرات کے اپنے ہیں اہل حدیث وہاں یہ دیوبندی بریلوی سلفی یہ سارے فراغے تو اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت بھی ایک جماعت ہے ان اسلام مسلمانوں میں تو ان کا یعنی ہمارا جو دوسرے مسلمان بھائیوں سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی اور مسیح ماؤد کے آنے کا ذکر فرمایا ہے مسیح ماؤد کا نام حدیث میں حدیثہ لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک قرآن کریم کی روح سے حتیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور خود آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی عمر بتائی ہے کہ وہ ایک سو بیس سال کی عمر پا کر وفات پائے گی تو ان اس رہنمائی کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس عذور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح مودود کے آنے کا ذکر کیا ہے وہ وہ حتیثہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے امت محمدیہ میں ہی ایک شخص کے آنے کی پیش گوئی ہے جس نے وہی کام کرنا تھا جو کہ حدیثہ علیہ السّلام نے یہودیوں کے لئے کیے تو یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں یعنی جم احمدیہ مسلم جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح ماؤ جس کے آنے کی خبریں حدیثوں میں موجود ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں باقی مسلمان حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ابھی آنا ہے اور وہ آئیں گے سب کافروں کو قتل کریں گے اور ان کے جو اموال ہیں جائیدادیں ہیں وہ پھر مسلمانوں میں تقسیم کریں گے یہ ان کے عقیدے ہیں ہم ایسے باتوں کو نہیں مانتے بلکہ امام مہدی کے آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور جو غلط باتیں پیدا ہو گئی ہیں مختلف مذاہم میں ان کی نشاندہی کرنا اور پھر اسلام کی طرف ان کو بلانا ہے اور اسی طرح مسلمانوں کو فرقہ واریہ سے نکال کر ایک جماعت میں شامل کرنا ہے تو یہ بنیادی فرق ہے جو ہمارا اور دیگر مسلمان لوگوں کا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں باقی کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آنا ہے اور اس میں خود آپ جانتے ہوں گے کہ خود ان کے اندر پھر بھی اس میں اختلافات ہیں بعض کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا بعض کہتے ہیں کہ نہیں آنا ہے تو یہ اس کشمکش میں وہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے اس امام کو پہچاننے والی ہوئی اور اس پر ایمان لانے والی ہوئی پھر آپ کا سوال تھا اجاز صاحب کا کہ کیا مرزا صاحب کو وہی ہوتی تھی اور اگر ہوتی تھی تو کون سا فرشتہ وہی لاتا تھا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جو حدیثیں مسیح مودود کے آنے کے بارے میں ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ یاتی عیسیٰ نبی اللہ کہ آنے والے مسیح معود کو خود عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا کہ وہ نبی اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا ہے یوہا علیہ اس کی طرف وہی بھی کی جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ جب امام مہدی جو مانتے ہیں کہ آئیں گے ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ وہ امام مہدی جو ہیں ان کو دنیا کے مسلمان مل کر بنائیں گے کہ آپ آم امام مہدی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ آپ امام مہدی دنیا بنائے گی امام مہدی یا اللہ تعالیٰ بنائے گا تو اگر اللہ تعالیٰ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی نے بنانا ہے کیونکہ دنیا کے بنائے ہوئے امام جو ہیں وہ وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا امام کر سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے اللہ تعالیٰ تو انسان سے جب کلام کرتا ہے تو وہی کے ذریعے ہی کرتا ہے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف وہی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دیگر مسلمانوں میں یہ ہے مشہور ہے کہ وہی بند ہے اس کی جب آپ تفصیلات پڑھیں تو خود تفصیلوں میں یہ لکھا ہے کہ وہی دو قسم کی ہے ایک قرآن کریم کی وہی اور ایک غیر مطلوب وہی یعنی قرآن کریم سے ہٹ کر وہی تو جو قرآن کریم کی وہی ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہو چکی ہے وہ تو قرآن کریم میں محفوظ ہو گئی جہاں تک قرآن کریم کے علاوہ وہی کا تعلق ہے وہ دروازہ خود بزرگان امت نے یہ لکھا ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے تو وہی وہی حضرت مسیح معود علیہ السلام کی طرف ہوئی اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہی ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے اور وہی لانے والا ایک ہی فرشتہ ہے حضرت جبرایل علیہ السلام تو اور کوئی فرشتہ نہیں ہے جو وہی لائے حضرت جبراعیل علیہ السّلام ہی وہی لاتے ہیں تو جو دوسرے انبیاء کی طرف دوسری بزرگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کی طرف وہی لے کر آتے تھے وہی مسیح مؤود علیہ السلام پر بھی وہی لائے اس لیے یہ تفسیر العلم ایک مشہور تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام اب کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوگئے یہ باطل ہے یعنی یہ غلط ہے جو عام طور پر مشہور ہو گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ غلام ہیں اور وہی وہی لانے والے فرشتے ہیں تو وہی حضرت مسیح محدود علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے اور یہ ساری جو آپ کے دعوی ہیں اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان کیا مسیحم عدو السلام نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو یہ فرشتہ اور کوئی نہیں جو وہی لاتا ہو صرف جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لاتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ غلام مصب صاحب زمین پروگرام کے آخری چھ منٹ رہ گئے ہیں امید ہے کہ یہ جو سوال زہر صاحب نے دو پیش کیے تھے ان کے جواب مؤثر ان کو مل گئے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ ہم, ہم سوال تو مزید شامل نہیں کر سکتے لیکن میں غلام مصفع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخری چند منٹوں میں اگر کچھ وہ کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا ہے کہ عربی اور بنگلہ پروگرام اسی فریکوینسی پر ہوگا جی غلام مصفح صاحب جی اس میں ام ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے مسیح محدود علیہ السلام کا سفر دہلی جو انیس سو پانچ میں ہوا تو اس میں حضور کے مختلف ملفوظات ہیں اس کا ہم ذکر کر رہے تھے تو مسیح محدود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح کی وفات کو ثابت کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے یہ بات تو ان مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان میں آ گئی ورنہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہ تھی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ ایک پاک دل جماعت مثل صحابہ کے بن جاوے وفات مسیح کا معاملہ تو جملہ موترزہ کی معنی درمیان آ گیا ہے مولوی لوگوں نے خام اپنی ٹانگ درمیان میں اڑالی ان لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملے میں دلیری کرتے كول خدا رویت نبی اور اجماع صحابہ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول یعنی قرآن کریم رویت نبی یعنی آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا كا سفر معراج میں انبیاء کی روحوں سے ملاقات کرنا اور اجماع صحابہ اور آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب صحابہ کا یہ یقین کر لینا کہ وما محمد اللہ رسول قدخلت من قبل رسول کے مطابق جیسے پہلے نبیوں نے رسولوں نے وفات پائی اور اس دنیا سے گزر گئے اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یہ اجماع ہوا حضور کی وفات پر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اگر حرطیسہ علیہ السلام زندہ آسمان پر جا سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں تو پچھلے انبیاء کی سنت کو دیکھتے ہوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے یہ یقین کیا اور متفق ہو گئے کہ پچھلے انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ قول خدا رویت نبی اور اجماع صحابہ یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی تھیں یعنی حضرت علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیں خام خواہ کرنا پڑتا ہے یعنی یہ مولوی حضرات اگر اس معاملے کو نہ چھیڑتے اور قرآن حدیث اور اجماع صحابہ کو دیکھ کر اس کو مان لیتے تو وہ جو مسیح مؤود کے آنے کی غرض ہے کہ دیگر مذاہب کے سامنے اسلام کی صداقت پیش کرنا اور ثابت کرنا یہ راہ آسان ہو جاتی اور مسلمان بحیثیت ایک قوم اس پیغام کو اس مشن کو لے کر چلتے اور دنیا میں جلد اسلام کا بول بالا ہوتا لیکن وہ مولوی حضرات جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہو گئے اور آپ کی تحریرات کا آپ کی کوششوں کا ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ ان کو جوابات دینے اور ان کو سمجھانے میں لگا جی بہت شکریہ غلام مصفر صاحب آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور نہایت تفصیل سے آپ نے بعض موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ہر ہفتے اتوار کی شاپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام کے آخری دو منٹ رہ گئے ہیں میں آپ تمام سامعین کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور بڑی باقاعدگی سے سنتے ہیں اور اپنے پیغامات بھی بیچتے ہیں اسی طرح میں شکر گزار ہوں غلام اسماج جوت صاحب کا کہ انہوں نے وقت میں کالا اس پروگرام میں شامل ہوئے سامعین جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے سے کچھ دیر عربی زبان میں اسی فریکوینسی پر اور پھر بنگلہ زبان میں آپ کو خدمت میں پروگرام کے کی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خاکسار سلیمان احمد کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya, Ahmadiyya, Ahmadiyya, Ahmadiyya,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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا ہے دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چار لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت دل